انا محمد عبد الرسول اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحم بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله والرضوان سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق الله العظيم درو شريف پڑھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ سیرت النبی کا سلسلہ الحمد للہ باون دروس میں باون خطبات جمعہ میں بیانات جمعہ میں ختم ہوا اور اس کے بعد حضرات خلفۂ راشدین کی زندگیوں پر گفتگو شروع ہوئی گزشتہ سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تین جمعے بات ہوئی اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گزشتہ جمعے سے بات شروع ہوئی آپ کی ابتدائی زندگی اور اسلام لانے کے واقعات کے بعد ایک بات جس پر گزشتہ جمعے میں بات ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ اس امت کے انہیافتہ لوگوں میں سے کہا کہ ہر امت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ شان شانہ حق کو خصوصیت کے ساتھ نازل فرماتے ہیں اس امت میں یہ نرالہ اعزاز اور یہ اختصاص صحابہ کے پورے مجنے میں خاص طور پر سعید نعمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کو حاصل تھا آپ کی جن جگہوں پر موافقت ہوئی آپ کی رائے کی قرآن پاک کے ساتھ اس کو سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کی سیرت لکھنے والوں نے اور جمع کرنے والوں نے ان جگہوں کو باقاعدہ جمع کیا کہ وہ کون کون سی جگہیں تھیں جہاں سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کی جو رائے تھی اللہ جل شاہ کو وہ رائے پسند آئی اس میں سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو کال من پشجوم بتایا کہ خود سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بیان ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں میری رائے کے ساتھ اللہ جل شاہوں کی رائے کی موافقت ہوئی ایک یہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو یہ بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نازل فرمایا دوسرا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عبر فاروق فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں نیک بھی آتے ہیں بد بھی آتے ہیں تو اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم ارشاد فرما دیں تو یہ اچھا ہوگا تو عدم فاروق فرماتے ہیں اس پر اللہ پاک نے پردے کی آیات نازل فرمائی اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا اور تیسرا فرمایا کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ خرچے میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے کچھ ایسی بات ہوئی جو تفصیل ہے بڑی اس کی تو کہا کہ میں نے خود ان کی بیٹی بھی تھی حضرت حفصہ تو میں نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے محت المین کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رکھنا چاہتے ہیں اس کے اوپر راضی ہو جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیں گے یہ میں نے اپنی بیٹی سے بھی کہ اگر تم لوگ جیسا حضور رکھنا چاہیں جس ترتیب سے رکھنا چاہیں اس پر آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ بہتر بیویاں عطا فرما دیں گے تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی جو آیتیں پھر اس حوالے سے اتری تو وہ بھی یہی تھی کیا آسا ربو ہو انطلّن عبد اللہ ہُو ازواجن خیرمن کننا مسلمات مبناتن قانتاباتن عابداتن ساحطن سیباتی ابکار ابکار اسی طرح تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی جو موافقت ہے عبداللہ ابن ابئی کا جو رئیس المنافقین تھا اس کا انتقال ہوا فوت و گیا تو ان کے بیٹے مومن تھے بڑے پکے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ جنازہ آپ پڑھا دیں ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید حضور کا جنازہ پڑھانے جنازہ کا مطلب ظاہر ہے مغفرت کی دعا ہوتی ہے کہ حضور کی شاید مغفرت کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ میرے باپ کا معاملہ کچھ حل فرما دیں تو آپ تشریف لے گئے تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابئی کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو عمرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑے جری بھی تھے تو فرمایا کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوگا حضور کے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے دشمن کا جنازہ پڑھائیں گے اس نے فلا موقعے پر یہ کہا فلا موقع پر یہ کہا فلا موقع پر یہ کہا عبداللہ بن عبئی کی جو پوری زندگی کے بڑے اور شنیع اور قبیح قسم کے جرائم تھے کہتے ہیں میں نے وہ گنوائے میں نے کہ یہ یہ اس کا ریکارڈ رہا تو کہا کہ حضور میری بات سنتے رہے اور مسکراتے رہے اور پھر کہا کہ جب میں نے بہت کچھ کہا کہ یار سنیں نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ اخیرانی یا عمر عمر پیچھے ہٹ جاؤ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ خیر تو تو مجھے اختیار دیا گیا کہ آپ جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں تو مجھے اختیار دیا گیا تو میں نے اختیار, اختیار, اختیار استعمال کر لی یعنی مجھے دونوں آپشنس دیے گئے کہ آپ چاہیں تو پڑھیں یا پڑھائیں چاہیں تو نہ پڑھائیں تو میں نے پڑھانے والا اختیار کیا تو فرمایا کہ چونکہ وہ آیت یہ تھی استغفر او اولا دستخر لہوں آپ چاہیں تو اس کے لیے استغفار کریں یا آپ اس کے لیے استغفار نہ کریں ان تستخفر لہوں صبعین مرتً فلاں یقفر اللہ مگر آپ اس کے لیے ستر دفعہ بھی استغفار کریں گے اللہ نہیں بخشے گا اس کو تو یہ آیت قرآن کی آیت ہے تو اس کے اوپر حضور نے فرمایا کہ میں اس اس امید پر کھڑا ہوں کہ اگر میرے ستر دفعہ پر تو اللہ نہیں بخشے گا اگر اکہتر دفعہ پر بھی اللہ پاک میرے مانگنے پر اس کو بخش دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے حالانکہ ساری عمر اس سے کتنی تکلیفیں پہنچائیں تو فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی اس کے ساتھ قبر تک بھی گئے تدفین سے فارغ ہو گئے تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میں نے اتنی جرت کیسے کی رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانے کی کہ میں حضور کو منع کر رہا ہوں کہ حضور کا اختیار تھا اور حضور نے نماز پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا تو میں نے اتنا پسو پیش کیوں کیا کہ حضور نہ پڑھائیں تو کہتے ہیں کہ اتنے میں وہ آیت نازل ہو گئیں کہ ولا تسلی اعلیٰ احد بن حمت اب ادن ولا تخم اعلیٰ قبری کہ نبی آج کے بعد آپ ان کا جنازہ پڑھیں گے نہ ان کی خبروں پر کھڑے ہو تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے بعد پھر کسی کا نہ جنازہ پڑا نہ اس کی قبر پر گئے اپنی وفات تک ان آیتوں کے آنے کے بعد تو یہاں پر بھی عمر فاروق غزی اللہ تعالیٰ کی وہ تھی اچھا بدر کے قیاتیوں کے بارے میں مجھے یاد نہیں کہ میں نے پیچھے جو آپ کو بتایا نہیں بتایا کسی اور سبق میں بتایا کہیں اور بدر کی بات چل رہی تھی کہ سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے جن ستر لوگوں کو پکڑا گیا تھا ان کا تھا حضول سے کہا رسول اللہ ہمارے بھتیجے بھانجے جچاد بھائی خالہ بھائی ہمارے اپنے لوگ ہیں تو ان کو اگر ہم چھوڑ دیں اس و تک اسلام لیں یہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کفر کی اور شرک کی ضلعت کا سب سے بڑا دن ہے بدر کا دن اور اب اس دن میں اللہ تعالیٰ کا جو کی جو سزا ہے ان کو اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے ان کو اس کو پورے طور پر اپنے اختتام تک پہنچنا چاہیے صحیح معنوں میں ان کو جڑ سے اکھاڑنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ستر قیدی پکڑے گئے یہ جس جس کے رشتے دار ہیں جو جس کا رشتے دار ہے ہر ایک کا رشتے دار اس کے ہاں حوالے کیا جائے اور وہ اپنے اپنے رشتے دار کا سر خود اتارے خود قلم کرے اس کا سر اور یہ سطر قیدی اس طریقے سے قتل کیے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کی بجائے سیدہ ابکر صدیق اور دیگر صحابہ کا جو خود آپ مجسمہ رحمت و رفت تھے تو آپ نے کہا کہ یہ دوسری بات ٹھیک سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ شریف لائے تو دونوں حضرات بیٹھے ہوئے رو رہے تھے حضور بھی رو رہے تھے وہ بکر بھی رو رہے تھے تو کہنے لگے وہ مشہور الفاظ ہیں ان کے تو فرمایا کہ کیا ہوا آپ لوگوں کو آپ کیوں رو رہے ہیں بتائیں مجھے بھی اگر رونا آیا مجھے آپ کی بات پر بات واقعی میرے بھی رونے کی ہوئی تو میں بھی رووں گا آپ کے ساتھ اور اگر رویا نہیں تو کم سے کم رونے جیسی شکل ضرور بناؤں یعنی آپ کے ساتھ اس غم میں شریک ضرور ہوں گا چاہے مجھے رونا نہ آئے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ و لدی آرد علیہ صحابک من الفدا تو و لقد غرد علیہ اداب ادنا منہادی شجر کہا کہ مجھے تمہارے ساتھیوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا اور اس پر اللہ جل شاہ کا اتاب اللہ تعالیٰ کی کا غصہ کہنے یا اللہ کی ناراضگی وہ ان درختوں کی چوٹیوں تک آ گئی تھی اور یعنی اللہ جل شاہوں کو فدیہ لینے والی بات پسند نہیں آئی اور وہ مشہور آیات ہے ماکان علی نبی یقون الہ عصر حت یوتق نف العرت کہ اب اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان کافروں کے خون سے زمین کو رنگین کر دیا جائے اور کچھ لوگوں نے سیدنا محبوں صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیش نظر تو ظاہر ہے پیسے لینے کا فدیہ لینے کا مقصد پیسے لینا نہیں تھا کہ پیسوں کا کوئی لیکن شاید کسی کے دل میں یہ آیا ہو کہ اس یہ بھی یعنی قتل کر دیں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کی بجائے فدیہ لے لیں گے تو کچھ مالی فائدہ ہو جائے گا تو فرمایا کہ توریدون عار الدنیا والد الآخر کہ کچھ لوگوں نے شاید دنیا کی نیت کی دنیا کا ارادہ کیا کہ پیسے آ جائیں گے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاملہ آخرت کے تبار سے طے اللہ تعالیٰ آخرت کی ترجیح چاہتا ہے اللہ پاک آخرت کی ترجیح چاہتا ہے تو یہ بھی وہ موقع تھا کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے جو ہے اس کی تائید آسمانوں سے نازل ہوئی ایک چیز اور شریعت میں آئی ہے جس کو استحظان کہتے ہیں اجازت طلب کرنا کسی کے پاس جانے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری بچے کو بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سو رہے تھے تو بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی آ... کپڑے وپڑے بے ترتیب ہوتے ہیں پوری ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتے بعض کا گھٹنوں سے یا پنلیوں سے کپڑا ہٹ بھی جاتا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دعا کی کہ اللہم حرم الدخول دخول عالینافی وقت نومینا یا اللہ ایسا حکم نازل فرما دے کہ نیند کے وقت کے اندر لوگوں کا لوگوں کے کمروں میں یا گھروں کے اندر داخل ہونا منع فرما دے اجازت کے بغیر اس وقت تک یہ اجازت لے کر گھروں میں داخل ہونے والی بات کا حکم نہیں آیا تھا. تو بچہ جیسے گھروں میں ایسی تو کہا کہ اس کے اوپر کہ ایمان والو تم... تم میں سے تمہاری ملکیت کے جو غلاموں کو اور وہ بھی جو جو لوگ ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہو اصل میں جو غلام تھے اور جو نابالغ بچے تھے ان کو تو وہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ جب مرضی ہیں باقی بالغ بندہ تو ہر وقت اجازت لے کر ہی آئے گا ظاہر بات ہے بالغ بندہ کسی گھر میں ایسے تو نہیں جائے گا بچے کو یہ سمجھا جب مرضی چلائی تو کیا یہ بھی تین اوقات میں ان کے لیے بھی اجازت حاصل کرنا ضروری ہے نماز فجر سے پہلے یعنی رات کو اور ظہر کے وقت جب لوگ اپنے کپڑے کم کر کے کم کپڑوں کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں لوگ کوئی قمیض اتار دیتا ہے کوئی کوئی دھوتی پہن لیتا ہے تو کم کپڑوں میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد کہ اس وقت کے اندر یہ لوگ بھی اجازت لیں گے اس کو استضان کہتے ہیں کسی کے کمرے میں کسی گھر میں اس طریقے کے ساتھ داخل نہیں ہوں گے شراب کی حرمت دو تین اس کے احکامات بتدریج نازل ہوئی تو جب یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان نازل ہوا کہ یس الونکان القمر المیسر تو کہا گیا کہ عف اکبر و بن کہ اس کا جو اس کی جو برائی ہے اور اس کی جو قباحت ہے وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے شراب کے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سراہت کے ساتھ حرمت نہیں تھی ابتداء بالکل جس کو کہنا چاہیے چیز کو حرام نہیں کہا گیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ بعین فلخمری بیان شافین یا اللہ یہ شراب کے بارے میں ہمیں بالکل واضح حکم آ فرما دے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اس آیت میں جتنا بیان ہے افنہما اکبر من اہیمہ میں یہ لوگوں کو سختی کے ساتھ روکنے کے لیے اور حرمت قطعی کے لیے اتنا بیان کافی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں تو دونوں باتیں کی گئی ہیں کہ اس کا تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرما دے جس سے شراب صحیح معنوں کے اندر قطعت کے ساتھ حرام ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئیں یا یہ لدینہ منولا تقرب الصلاۃ ون تم سکارا اور اس کے بعد افہل انتم منتح وغیرہ تو یعنی بتدری اس کے بعد شراب کی حرمت جو ہے وہ پورے طور پر اس کے بعد آ گئی یہ وہ تھا کیا کہنا چاہیے چند آیات تھیں اور بھی میں اس کا اختصار کر رہا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ چلیہ شاہ کی طرف سے خصوصی جو ایک فہم اور ایک فراست دی گئی تھی اچھا صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھائی مسلسل اور اللہ جل شاہ نے ان سے پہلے دن سے اسلام کی جس حمایت اور غیرت کا کام لیا اسلام پر غیرت کا اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ثانی کوئی اور نظر نہیں آتا جب ان کا اب حضور کے ساتھ آپ دیکھیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں ساتھ ہیں ہجرت فرمائی ہے عجت کے بعد مدینہ آئے بدر کے اندر ساتھ تھے احد کے موقع پر ساتھ تھے اور احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو بیچ میں ایک ایسے آزمائش کا سامنا کرنا پڑا کہ میدان چھوڑ کے احد پہاڑ کے غاروں غار میں جا کر پناہ لینی پڑی اس کی اوٹ کے پیچھے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بدر کی قیادت احد کے قیادت فرما رہے تھے ان کو انہوں نے یہ خبر سنی ہوئی تھی کہ حضور اکرم سلم صلی... یہ افواہ سنی ہوئی تھی یہ غلط خبر سنی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے عہد میں یہ خبر اڑی تھی اور مسلمانوں میں جو افراتفری پھیلی تھی وہ بھی اسی خبر کی وجہ سے پھیلی تھی یہ خبر اڑائی گئی یا اڑی غلط فہمی سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آ... یہ اشتباع ہوا تھا ان کو مشرقین کو تو جب یہ لوگ پیچھے چلے گئے پہاڑ کی طرف چلے گئے تو وہاں پر آئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور انہوں نے آ آواز لگائی کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تم میں موجود ہیں تو حضور نے صحابہ سے کہا کہ جواب نہ دیں اس کے بعد انہوں نے آواز لگائی کہ کیا ابوبکر موجود ہیں تو سب خاموش رہے تو اس نے پھر آواز لگائی کیا عمر موجود ہے علماء نے اس سے یہ نکتہ بھی مستمت کیا ہے بہت سارے اس میں کہ حضور کے بعد جو صحابہ کی افضلیت کی ترتیب تھی یہ مشرقوں کو بھی معلوم تھی انہیں بھی پتا تھا کہ حضور کے بعد ابو بکر ہے اور ابو بکر کے بعد عمر اسی لیے ان کے وہ اسی ترتیب سے پوچھا کرتے تھے اور عام صحابہ کا جو وہ تھا معمول تھا کہ وہ حضور کے ساتھ اگر نام ذکر کرتے کہ اس طرح ہوا ان کے سامنے ہوا تو حضور پھر ابو بکر پھر عمر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بہت سے موقعوں پر فرمایا بہت سی میں نے وہ حادثیث اگر آپ کو یاد ہو تو شاید سیرت کے سبق میں کسی نے سنائی بھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ابو بکر یہ سمجھتے ہیں اور عمر یہ سمجھتے ہیں انا و ابوبکرن و عمر حالانکہ نہ اب بکر موجود تھے اس موقع پہ نہ عمر موجود تھے اس موقع حضور نے کہا کسی نے حضور کی بات کے اوپر اس کا اظہار کیا تعجب کا کہ رسول ایسے طویل عدیث ابھی وہ نہیں سنا رہا آپ کو کہ رسول ایسے بھی ہو سکتا ہے حضور نے جو بات فرمائی اس میں بات, بات ایسی تھی کہ اس میں تعجب کی بات تھی کیا رسول ایسا بھی ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں تو ایمان لاتا ہوں اس بات پر اور اب بکر بھی لاتے اور عمر بھی لاتے ہیں دونوں کی ادب موجودگی میں ان کے ایمان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تو عہد میں جب عہد عمر کا نام لیا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو عدم رضی اللہ تعالی عنہ سے چپ نہیں رہا جا سکا اور انہوں نے کہا کہ او اللہ کے دشمن میں بھی ہوں اور ابو بکر بھی ہیں اور حضور بھی ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ یہ یہ خوشی ان کو پہنچے اس وقت کے مشرقین کو کہ ان کو یہ خیال آئے کہ حضور شاید شہید ہو گئے ابو بکر بھی نہیں رہے جس کا جواب نہیں جائے گا تو اس کو شہید سمجھے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بظاہر ہی کہا لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ان کو منع نہیں کیا یا ان کو یہ اس یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا تم نے پھر بھی آواز لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عمی کے مزاج کی بہت رعایت کی ہمیں بہت رعایت کی تو ایک موقع کے اوپر حضور بیٹھے تھے تو کوئی لونڈیاں یا بچیاں تو دف بجا رہی تھیں تو کسی موقعے پر ایک روایت کا آتا ہے تو حضور تشریف لائے تو دیکھے بجا رہی تھی حضور کو دیکھ کر انہوں نے بجانا بند نہیں کیا حضور نے بھی کچھ نہیں کہا عدو بکر بھی ساتھ تھے کچھ نہیں کہا اتنے مزید عمر تشریف لایا تو, تو عمر کو دیکھتے ہی وہ اپنے دف کے اوپر بیٹھ گئیں باقاعدہ اس کو چھپا رہی بجانا تو دور کی بات ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو اپنے نیچے لے لیا رکھ لیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی یہ چھپ بھی جائے تو نبی کریم صحیح بے ساختہ ہنس پڑے اور عمر سے فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان جو ہے وہ اپنا رستہ بدل دیتا ہے کوئی بھی شیطانی کام ہو رہا یا غلط کام غلط مراد اس طرح دف میں تو کچھ اس کی کچھ شکلیں ہیں بعض مثلا نکاح کے موقع کے اوپر اعلانات کے موقع کے اوپر وہ ہوا کر رہا وہ ایک اطلاع کا آلہ بھی تھا اس کے ذریعے سے اطلاعات بھی ہوا کرتی تھی تو نکاح کے موقع پر چونکہ بھی ایک اطلاع کا پہلو بھی ہوتا ہے نکاح کے اندر تو تھا اس کا لیکن صحیح عمر فاروق رضی اللہ ان کو اتنی زیادہ تھی جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے لیے اپنے بات جانشین کو نامزد فرما رہے تھے تو آپ نے بہت صحابہ کو فردن فردن بلایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تو ان سے پوچھا کہ عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے عثمان غنی نے کہا کہ ان سے بہتر بندہ آپ کے بعد کوئی اور نہیں ہے یعنی آپ ان سے بہتر ہیں اور آپ کے بعد ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہے تو میں ان کو بالکل اہل سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی نگہبانی کرے تو حضرت بکر نے تو عثمان سے کہا کہ عثمان عمر اگر نہ ہوتا تو پھر میرا انتخاب تم ہوتے عمر کے بعد گوئے میں میری نظر میں مسلمانوں کے مجمع میں سب سے اہم ترین آدمی تم اس یہ الفاظ مختلف روایات ہیں مختلف ہیں لیکن اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے تقریبا پھر عبد الرحمن نے آف کو بلایا بہت سمجھدار آدمی تھے بہت بڑے تاجر بھی تھے اور بہت چیزوں کو سمجھتے تھے بہت سے مسئلوں کے اندر سیدہ عبد الرحمان ابن عوف نے حل کیے ہیں مسئلے اگلی حد عمر کے بعد کا دور بھی عثمان کی خلافت کا مسئلہ بھی عبد الرحمان ابن عوف نے حل کیا تھا اشرا و بشرا میں سے بھی تھے انہوں نے بھی بڑی تعریف کی انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کی ضرورت ہے اور وہی کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ایک اشرا و بشرا میں سے صرف ایک صحابی تھے جنہوں نے اشکال کیا اور وہ تھے ایز اے ابن عبید اللہ طلحہ کو جب بکر نے بلایا کہا کہ میں عمر کو جانشین بنانا چاہتا ہوں تو طلحہ نے کہا کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اتنے سخت آدمی کو آپ بنا کے جائیں اتنے سخت آدمی کو تو کہا کہ اللہ سے ہی تو ڈرتا ہوں تو جبھی ان کو بنا رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور ان کو نہ بنائیں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اسی لیے اس کو بنا رہا کہ وہ سب سے زیادہ پھر کہا ادوب بکر نے فرمایا طلحہ سے کہ طلحہ عمر میں جو تم سختی دیکھتے ہو اس وقت وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نرم میری نرمی کا ازالہ جو ہے وہ ان کی سختی سے ہوتا ہے تو جہاں ضرورت سختی کی پڑتی ہے اور میں نہ کروں تو عمر جب میں نہیں ہوں گا میرے بعد جب ان پر ان کے گندے کے اوپر سارا کچھ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو نرم کر دے گا جتنی نرمی چاہیے ہوتی ہے اور باقی یہ سیدھ نوبوں کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی فراست بھی تھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی تھا اس میں ایک خاص قسم کا ان حضرات کا کے آنے کے اوپر تو اس طریقے کے ساتھ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد صحیح نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کا آغاز ہوا ایک چیز اور جو حضرت اسلام کے کا زمانہ تو جو حضور کے ساتھ گزارا صحیح نہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کے ساتھ سارا زمانہ ان کے مشیر خاص کی حیثیت سے گزارا سب سے بڑا کارنامہ حضور کی وفات کے بعد جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن کا حیض حضور کی وفات کے بعد وِسال کے بعد وہ حضرت ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کی خلافت پر مسلمانوں کو جمع کرنا انصار کے ہاں یہ بات ان کے نوجوانوں میں کچھ پائی گئی کہ اب ایک خلیفہ انصار سے ہونا چاہیے اور یہ خبر جب حضرت عمر فاروق کو ملی کہ سقیفہ بنو بروسعدہ کے اندر انصار جمع ہو گئے ہیں اور وہاں پر وہ اپنے خلیفہ کا مشورہ کر رہے ہیں تو سعیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حد بکر کو, کو ہاتھ سے پکڑا اور ان سے کہا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی اجتماعیت کا بندوبست کرنا چاہیے مسلمانوں کی اجتماعیت نہ منتشر ہو جائے حضور کے وصال کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا اگر اس طرح ہوا تو جب وہاں گئے تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت بھی یہ کہا جا کر کہا کہ چونکہ یعنی اتنا تو طے ہے کہ حضور کی جانشینی مختلف اشاروں سے پتہ چلتی ہے کہ وہ مہاجرین میں رہے گی تو عمر کے ہاتھ پر بیعت کر لو یا ابو عبیدہ ابن جراح کے ہاتھ پر بیعت؟ اپنے آپ کو نہیں پیش کیا اسلامی مزاج ہی نہیں ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کا اور اپنے آپ کو خود بڑا بنانے کی پیشکش کرنے کا اُبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں انصار سے جو کہا تو کہا یا عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت کر لو حضور کے جان کے طور پر یا ابوبید ابن جراح کے ہاتھ پر بیعت کر لو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کے سامنے حضر بکر کے فضائل رکھے قرآن سے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن نے ابو بکر کو حضور کا صاحب کہا ہے ادیق صاحب ہی کیا انصار میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جس کو قرآن نے حضور کا صاحب کہا تو انصار نے کہا کہ ایسا بندہ تو کوئی عمر نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے مرض الوفات میں اپنے مسلح پر ابو بکر کو کھڑا کیا اور امر دیا حکم دیا تھا مرو ابا بکر فل وسلی ابو بکر کو کہو حکم تو ابو بکر حضور کی طرف سے کہ وہ نماز پڑھائیں حضور کے مسلح پر کھڑے ہو جائیں تو حضور کی حیات میں حضور موجود ہیں زندہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ حد عمر نے پوچھا انصار سے کہ کیا آپ میں کوئی بندہ ایسا موجود ہے انصار میں جس نے حضور کے ہوتے ہوئے حضور کی مسلح کے اوپر نماز پڑھائی ہو ایسا ایک کے بعد ایک وہ گفتگو ایک دفعہ ہو چکی ہے سیرت کے آخری اس کے اندر تفصیل سے میں آپ کو بتا چکا ہوں ایسے دلائل یکے بعد دیگرے دیے کہ انصار میں سے بزرگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں اس بات سے کہ حضور کہ ابوبکر کی موجودگی میں ہم کسی اور کو وہ بکر سے آگے کرنے کی کوشش کریں ابو وہ بکر ہمارے اندر موجود ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک وسیع ہیں حضور کی وصیت ان کے لیے مختلف کرائم سے ثابت ہوتی ہے مختلف چیزوں سے اشاروں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ جرت کریں کہ ہم کہیں کہ انصار میں سے کوئی ایک بندہ آگے ہو اور اتنا اتنا جوش پیدا ہوا انصار میں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیت کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑے حالانکہ تھوڑی دیر پہلے صورتحال بالکل مختلف تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کی کی دلیل کی قوت تھی کہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ ایک بیمار صحابی وہاں جن کو گھر سے لے کر آئے تھے انصار وبادہ رضی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھے لیٹے ہوئے تھے تو ان کو گھر سے لے کر آئے تھے اٹھا کر لائے تھے اور لائے بھی اس لیے تھے کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے تو, تو بیمار تھے لیٹے ہوئے تھے جب یہ انصار ٹوٹے بیت کرنے کے لیے بغل کے ہاتھ پر تو لوگوں نے آوازیں لگائیں کہ خیال کرو سادن ابن عبادہ کو نہ کچل دو کہیں تم لوگ ان کے اوپر سے چلا اوپر سے چل چل کر یعنی اتنا ان میں جوش پیدا ہوا اس اس کے اوپر تو پھر حضرت بکر کا جو زمانہ ہے دو ڈھائی سال کا اس میں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ صرف ایک موقع پر میری مجھے حضرت بکر کی رائے سے اختلاف پیدا ہوا اور وہ رائے وہ تھی کہ جب عضب بکر نے جیسے ہی منصب خلافت اور ذمہ داری سنبھالی تو آپ نے فرمایا کہ تو کچھ مسائل پیدا ہو گئے کچھ جگہ پر کچھ قبائل مرتد ہو گئے حضور کی وفات کا سن کر کچھ لوگوں نے زکوات دینے سے انکار کر دیا حضرب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ بھی کیا حضب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو لشکر تھا اسامہ کا تو اس کو روانہ کرتے تو تطبر فاروق کی رائے یہ تھی کہ لشکر اسامہ کو نہ روانہ کیا جائے جب اتنے مسائل ہیں مدینہ منورہ میں تو پہلے ان مسئلوں کو حل کیا جائے دوسرا صحیح تھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا کہ جن لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا جن کو مانعین زکات کہتے ہیں ان سے جنگ ہوگی ان سے لڑائی ہوگی اب فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانتا ہے کہ میرا خیال یہ تھا کہ اگر وہ لوگ کلمہ پڑھ رہے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں مان رہے ہیں حضور کو مان رہے ہیں توحید و رسالت کو مان رہے ہیں تو پھر ان سے لڑائی فی الحال موخر کی جائے ان سے لڑائی نہ کی جائے کیونکہ اور اتنی ساری چیزیں اکٹھی یعنی ایک وقت میں کم محاذ کھولے جائیں اب آپ دیکھیں طبیعت کا تقاضہ تو یہ ہونا چاہیے تھا جو صحابہ کے مزاج ہم پڑھتے ہیں کہ عمر فاروق کی یہ رائے ہوتی کہ لڑائیاں ہوں ساری کی ساری اور ابوقر صدیق کی رائے یہ ہوتی کہ نہیں ہوگی لیکن اب صدیق پر جو ذمہ داری تھی کندھوں پر حضور کی نیابت کی حضور کی خلافت کی اور مسلمانوں کی امارت کی, کی انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نے تو حضور سے سنا ہے کہ میں ہم لوگوں سے امر تو القاتل الناصحت عقول اللہ کہ مجھے کہا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں لڑوں گا لوگوں کے ساتھ جب تک وہ لا الہ لہ اللہ کہہ دے تو پھر لڑائی ختم ہو جائے تو میں نے جا کر کہا کہ یہ لوگ جن سے آپ لڑنا چاہ رہے ہیں جو زکوۃ نہیں دے رہے تو لا الہ لاہ اللہ تو یہ پڑھتے ہیں ان کے لا الہ اللہ کا لحاظ کر کے اگر ہم لڑائی نہ لڑیں تو حضرت ابکر صدیق نے فرمایا کہ جو شخص حضور کے زمانے میں زکوات کے اندر ایک جانور کی رسی بھی دیتا تھا اس سے اگر وہ آج یعنی جانور دیتا تھا ساتھ اس کی رسی بھی آتی تھی تو اگر آج وہ صرف اس رسی کو بھی روکے گا زکوات میں سے اتنی زکوات بھی اگر وہ کم کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے ساتھ لڑوں گا اور میں اس سے وہ جو بیت المال کا حق ہے جو مسلمان نظام کا حق ہے جو حضور کے زمانے کی چلتی ہوئی سنت ہے اور حضور کے زمانے کا چلتا ہوا جو نظم ہے میں اس کو بہر صورت قائم رکھوں گا اور اس موقعے پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے کہا کہ ایونقس الدین و انحئی کہ حضور کے دین کے اندر جیت میرے جیتے جاگتے ابو بکر کے زندہ ہوتے ہوئے ابو بکر کے ہوتے ہوئے حضور کے دین کے اندر کمی لائی جائے اور ابو بکر زندہ ہو میرے سامنے ایسا ہو ایسا نہیں ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے جب یہ بات اپنی پوری شدت اور قوت کے ساتھ بیان کی تو فرماتے ہیں کہ ان شاء اللہ خاصری میرا میرا دل بالکل کھل گیا اس بات بالکل مجھے شرِ صدر ہو گیا کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ بالکل درست فرمایں آج اگر ہم نے حضور کے زمانے کی کسی بات پر حضور کی فوراً بعد ہی یعنی ابھی آپ کے دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے چند ماہ بھی نہ ہوئے ہوں اور ہم نے اگر اس کمپرومائز کو آج کر لیا کہ چلو حضور کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں تو اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بگڑ جائے گا یہ دین اس طریقے کے ساتھ پھر موجود نہیں رہے گا جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کی شکل کے اندر ہم کو دے کر گئے یہ ایک موقع ایسا ہے جس پہ کہتے ہیں میری رائے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے خلاف ہوئی لیکن ہم پھر اوبکر کی رائے ہی اور اب بکر کی بات ہی ہم لوگوں کو سمجھ میں آئی اس کے بعد ہر قدم کے اوپر جو ان کا دو سال کا جو دور ہے سعید نبک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن کا آپ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سب سے اہم مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں سیدنا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلافت ان کے کی, بقب بقب کی جو امانت بارے امانت ہمیں کندھوں کے اوپر رکھا گیا اور یہاں سے اسلامی تاریخ کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز ہوا علماء نے اس پر مسترت نگاروں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں وہ چیزیں جو جن کا اسلامی نظام کی وہ چیزیں جن کا آغاز سیدنا نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے سے ہوا اس سے پیچھے کی جو اسلام کی تاریخ تھی اس میں وہ چیزیں اس طریقے کے ساتھ منظم اور مرتب موجود نہیں تھے نہیں تھی اسی لیے جب کبھی بھی اسلامی نظام آئے گا تو اس کو نظام کے حوالے سے جو سب سے زیادہ رہنمائی ابتدائی رہنمائی ملے گی وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ملے گی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ایسا ہے کہ جس میں چیزیں منظم ہونا شروع ہو گئی ہیں باقاعدہ اداروں کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئی ہیں جس میں لوگ آپ دیکھیں گے کہ چھاونیاں بن رہی ہیں فوج کا نظام منظم ہو رہا ہے رفاحی نظام ایک ریاست کے جتنے شعبے ہوتے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ابتدائی شکل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بننا شروع ہوئی اور انتہائی کامیابی کے ساتھ اس کا آغاز ہوا یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو لکھنے والوں نے اور اس کو بیان کرنے والوں نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ ہر دور کے اندر کلام ہر ہر کتاب نے کلام کیا کہ وہ کون کون سے شعبے تھے جس کی بنیاد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈالی اور آنے والے زمانوں کے اندر پھر وہی شعبے مزید منظم ہوئے اگر خلافت راستہ کے بعد آپ دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان شعبوں کو جو بڑی زوردار تقویت ملی ہے اور طاقت ملی ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ملی ہے یہ دو ادوار ایسے ہیں کہ جس میں نظام اسلام یعنی ادھر خلافت راشتہ میں عمر فاروق کا زمانہ اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ کہ اس زمانے کے اندر اسلامی نظام باقاعدہ ایک دنیا کے اندر ایک مرتب اور منظم نظام کی شکل میں لوگوں اور آنے والے زمانوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق تھا ان اس پر زندگی رہی تو اکیلے جو میں بات کریں گے